مبارکا زیتونہ لا شقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها يضیئ ولو لم تبسسه نار نورن على نور جہدی اللہ لنوریہ من یشا ویضرب اللہ الناس لیلناس واللہ بکل شئین علیہ فی بیوت ازناللہو ان ترفعا ویذکرا فیہا سمر یسبح لہو فیہا بالغدب والا صالح رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما يعملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفاروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا موجد الله عنده فوفقه عسابه فالله صديق الحساب اوقى ظلمات في بحر اللجيين يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض لذا اخرج يده لم يكن يراها ومن يجعل الله له نورا فما لم يكن اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے کائنات کا نور ہے اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کسی طاقت میں کوئی چراغ جل رہا ہو وہ چراغ جو ایک فانوس میں ہو وہ فانوس جو ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا ہو اور جس کو زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو وہ جو نمش کا ہو اور نہ مغرب کا ہو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا تیل جلد اٹھے گا حالانکہ ابھی آگ نے اس کو چھو بھی نہیں روشنی پر روشنی ہے اور اللہ اپنی روشنی سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اس طرح کی بسال ہے وہ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کیونکہ وہ ہر بات سے بخوبی واقف ہے ایسے گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مرتبت کیا جائے اور اس میں اللہ کا نام لیا جائے ایسے گھروں میں صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ایسے لوگ جن کو کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے قاخل نہیں کرتی وہ نماز قائم کرتے اور زکات دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی اور دل ہل کے رہ جائیں گی اور یہ اس لیے تاکہ اللہ ان کے امال کی بہتر جزا ان کو دے بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ بڑھائے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے گنتی دیتا ہے اور وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے امال تو مس ایک دھول ہوتے ہیں ایک سراب ہوتے ہیں جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں اسے کچھ نہیں ملتا وہاں صرف اللہ کی تقدیر ساتھ ہوتی ہے جو پورا حساب لے لیتی ہے اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لیتی. یا ایسے جیسے کوئی اندھیرے ہوں کسی دریا میں ایک گہرے سمندر میں اندھیرا چھایا ہوا ہو ایک موج اس پر چھائی ہو ایک اور موج اس کے اوپر اس کے اوپر بادل ہوں اندھیروں پر اندھیرے ہاتھ جب نکالو اس میں سے تو کچھ بھی دکھائی نہ دے تو اللہ جس کو روشنی نہ دے اس کے لیے کہیں کوئی روشنی نہیں اللہ نور اسماواتی اس ولاؤ تھوڑا سا ترجمے سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ رو تھوڑا کنسنٹریٹ ہو کے سمجھنا پڑے گا آپ کو ذہن کو تھوڑا سا لگا کے سمجھنا پڑے گا کیونکہ تمثیل انداز بیان ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں اور اس میں ایک بہت بنیادی بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے پہلے پچھلی آیات سے اس کا رب سمجھ لیجیے ابھی تک آپ کو معلوم ہے کہ معاشرتی ہدایات تھیں اس ہمارے گھر کا ماحول کیا ہونا چاہیے قرضے کیا کام تھے اور پچھلی آیات میں نکاح کے بارے میں جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں ان کے بارے میں ہدایت تھی کہ ان کی ان نکاح کر دیا کرو ان کی شادی کر دیا کرو لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں یہ ہدایت تھی تو یہاں پر یہ سلسلہ بیان ختم ہوا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ شروع ہوا تھا یہ یہاں سے کہ یہ سورت جب نازل ہوئی رضبل امتلق کے موقع پر جب جناب ایشد دیقہ زلونہ رہ گئی تھی پیچھے لشکر کے اور اس کے بعد لشکر آگے بڑھایا تھا اور اس کے بعد لوگوں نے حضور اکبر اسلم کے گھر کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کی تھی تو کچھ ایسے ضابطے پر رتب کر دیے گئے تھے یہ سورہ نور میں اور انہی آیات کی وجہ سے اس کا نام سورہ نور بھی ہے حقیقت میں جو آج چونکہ اس میں کئی بار لفظ نور ریپیٹ ہوا ہے روشنی کا لفظ اس میں آیا ہے رپیٹ ہوا ہے تو انہیں آیات کی وجہ سے ہے یہ سب تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں سارے احکامات دیے جو آپ سن رہے ہیں کئی سے گھر میں جائیں تو آواز دے کے جائیں اور ایسے نہ گھسیں کسی گھر میں اور عورتیں خواتین پلو ڈھانپیں اور مرد نظر نیچی رکھیں اور زینت کی چیز کو ظاہر نہ کریں اور جو بے شادی شدہ ہیں ان کی شادی جلد کر دیا کریں تاکہ جو جنسی بےراہ روی کے امکانات ہیں وہ ختم ہو جائیں اور معاشرہ جو ہے وہ پاک اور صاف ستھرا ہو جائے دل پاک ہو جائیں نگاہیں پاک ہو جائیں یہ سارے احکامات دیے گئے اس سلسلہ بیان آگے بھی چلتا رہے گا بیچ میں یہ آیتیں جو آئی ہیں یہ خاص یاق کے ساتھ آئی ہیں جس میں کچھ کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں ان حالات کا جو اسی ان آیتوں کے مفہوم سے نقصان میں آتا ہے کہ اس وقت لوگوں نے اس واقعے کا سہارا واقعہ سہارا لے کر جناب عائشہ صدیقہ کو جو بدنام کیا حضور اخت کی روز مطالعہ کو اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے جو بنام اخلاص بڑے اخلاص کے ساتھ حضور کے گھر کو بدنام کر رہے ہیں اور حوالہ غیر مسلم سوسائٹی کا دے رہے ہیں یعنی اس طرح سے ایک افسوس کے اظہار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی آدمی جب کسی آدمی سے انداز رکھتا ہے یا کینا رکھتا ہے اور اس کو ٹھیک سے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تو اس کو وہ فلسفے کا اور اصول کا لباس پہنا دیتا ہے مقصد ذاتی جھگڑا اور ذاتی دشمنی لیکن اس کو ظاہر کرتے ہیں ایک عمومی اس کے انداز میں جیسے آپ مسلمانوں سے دشمنی نکالنا ہے امریکہ کو تو یوں تو نہیں کہتا کہ میں اسلام کو مٹاؤں گا وہ یوں کہتا ہے میں دہشت گردی کو بٹانا ہوں اور اسلام کے دہشت گردی ہے لہٰذا کسی بھی آدمی کو اگر یعنی کسی بھی ملک کو کچھ کرنا ہوتا ہے تو کیمو کا کو کوئی دوسرا نام کوئی دوسرا پردہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بڑی بڑے اس کا یعنی سلیقے کے ساتھ جو ہے اس بات کو کہا جاتا ہے تو حضور علیہ وسلم کے اوپر چھینٹ پھینکنا آسان تو تھا نہیں آپ کے گھر کے اوپر لہذا جو منعقدین کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ اسلامی معاشرے میں تھا اس نے اس طرح سے کہنا شروع کیا ان باتوں کو جو مسلمان بھی کچھ مل گئے ساتھ میں کہ بھائی اسلام کے معاشرے کو اس گھر کے لیے جو مائڈل ہے جو ماڈل ہے اس کے لیے یہ کردار دیکھنے مطلب حضور کا جو گھر ہے وہی تو مرکز ہے اور وہی سے تو ہدایت ملے گی اچھا اس گھر میں ایسا کردار تو یہ تو ڈور مندر کا مقام ہے اس سے تو بہتر وہ لوگ ہیں دیکھو جو ایمان کی دعوی نہیں ہے ایمان کی دعوت نہیں دیتے ایمان کے دعوے دار نہیں ہے لیکن ان کے گھروں میں شرم حیا ہے آصف نے وائل کا گھر دیکھو اور فلاں کا گھر دیکھو اور فلاں کا دو اور رحید کے بعد تو وہ بھی کرتے ہیں اور امال والے تو وہ بھی ہیں اور کیسے کیسے امال پچاس پچاس غلام آزاد کیے اکیلے آصف نے وائل نے کتنی بیواؤں کو چادر اڑھا دی عبت اور شرم حیا کے لوگ تو ان ایمان والوں سے تو وہ بے ایمان بھلے اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے کچھ لوگ ایسے ہیں جو شخصیت کو طرز فکر عقیدے کے حوالے سے نہیں بلکہ امال کے حوالے سے سمجھتے ہیں ہمارے ہاں بھی ہیں اسلام کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام کسی بھی شخص کو امال کے حوالے سے نہیں سمجھتا بلکہ اس کی سوچ اور طرز فکر کے حوالے سے سمجھتا ہے پہلی چیز اسلام میں عقیدہ ہے عمل دوسرے درجے کی چیز ہے دھرم اور کرم ہندو دھرم میں تو یہ ہے کہ کرم پہلے دیکھا جاتا ہے سوچ وچار کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی عقیدہ رکھ سکتے ہیں خدا کو مانیں یا نہ مانے آستک ہیں یا ناستک ہیں آپ اس چیز میں یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں جو چاہے مان لیں آپ بالکل انکار کرتے ہیں اللہ کا دو بھی اور مان لیں دو بھی کوئی فخر نہیں پڑتا ہے بس وہ خالی کرم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا کام کہتا ہے ٹھیک ہے سوسائٹی سے ایڈجسٹ کر رہا ہے یہ آدمی یا نہیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے اوکے ہے اس میں نہیں جاتے اس بحث میں اوکے اس کی سوچ کیا ہے اسلام کیا سوچ پہلے عقیدہ پہلے اور عمل کی حیثیت عقیدے کے اعتبار سے بتائیے یعنی اگر آپ کا عقیدہ درست ہے تو عقید کام تو اس کے بعد جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا عمل اسے ٹیلی کرتا ہے کہ نہیں اگر نہیں کرتا ہے تو اس کو سمجھایا جاتا ہے لیکن بہرحال یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اچھے عمل والے جو ہے اس شخص سے بہتر مان جائیں اسلام میں جس کے عقائد اور جس کی سوچ کے ہے یہ اسلام کیا ترجیح کٹھائی ہے اسلام نے پہلے رکھا ہے ایمان اور بعد میں رکھے ہیں ہمارے ساتھ یہ ترتیب ہے تو. لیکن ان لوگوں نے اس طرح سے کہنا شروع کیا کہ بھئی دیکھیے صدو کے عمل اچھے فخار کے عمل اچھے بالکل فارغ ماد کر دیا اس طرح کی بات ہے جو اندر ہی دشمنی بھری گئی تھی اس کو کہنا چاہیے تو پچھلی آیات میں نکاح کی اہمیت بتائی گئی تھی یہاں یہ اس سلسلہ بیان ختم ہوتا تھا کہ پاکیزہ معاشرہ یعنی نکاح جو ہے وہ ایک دینی عمل ہے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آخر میں جو بات کو سمیٹا تھا وہ یہ کہ نکاح ایک دینی عمل ہے اور اس لیے آیا اللہ کی آئتوں کی چھاؤں میں ہوتا ہے تو اس لیے جو خود نکاح دیا جاتا ہے جس کو ہم کتھا سمجھتے ہیں یہ کتھا گا ہے مہارا تھا وہ کتھا نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ اللہ خراع نے کہیں کہ آیات اور احریس ہوتی ہیں جس میں دونوں پارٹیوں کو کچھ ہدایت دی جاتی ہے نہیں گزارنے کے لیے اور یہ نکاح میں نے آفسرس کیا تھا کہ مسجد کے آنگن میں اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ خالص ایک مذہبی عمل ہے دینی عمل ہے یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے اسلام جو ہے زندگی کو دین سے خارج کرتا ہی نہیں ہے کسی بھی عمل کو اسلام کیا ایسا نہیں ہے کہ بس دو چار چیزیں جو ہیں جو رسوخ ہیں اور رواج ہیں وہ تو ہیں مذہب اور باقی زندگی میں آپ چھوٹ ہے آپ کو جو چاہیں کریں یعنی مذہب ایک پارٹ ٹائم جاب ہوتا ہے پوری زندگی کے اوپر نہیں ہوتا اسلام اس, اس سوچ سے بھی الگ ہے یہ ساری باتیں آگے کی آیات میں ابھی آئیں گی پہلے میں تمیز کے طور سے آپ سے کر رہا پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے بلکہ زندگی کا ہر پہلو خاص طور سے معاشرت تو بالکل یہ سب سے پہلے کہ آپ اس میں اللہ کی احکامات کے مطابق چلتے ہیں کہ نہیں چلتے یہ دیکھا جاتا ہے اسلام کے اور میں نے حساز کیا تھا کہ ہم تو اس کے دن دو دنوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ مسجد میں نکاح ہو رہا ہے شامیاں نہیں ہوں گی خانات ہوں گی کرتی ہو گئی ٹھنڈا لگے گا بیک کیر کا بہت سارا بل دیا جائے گا تو اس کی بغیر نکال کے جچے گئی کیا کیونکہ اس نشان اور ناک کو ناک جو بڑی خطرناک ہے اس بات بات پہ کٹتی ہے وہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ سے زیادہ صاحب مرتبہ ہم نہیں اور آپ کی بیٹیاں زیادہ صاحب سے ہماری بیٹیاں نہیں لیکن بہرحال ہم نے اس کو چونکہ دینی معاملہ نہیں سمجھتے ہیں اس لیے اللہ نے اس کو مسجد میں رکھا اور اس کو نصف ایمان قرار دیا نکاح نصف ایمان جو آدمی جو ہے آدھا ایمان ہے نسف الدین دین اس نے کر لیا نکاح کر لیا وہ آدھا دیندار ہو گیا جس نے اپنی شادی کر لی نکاح کر لیا ففٹی 50% کتنا آسان ہے دیکھیں دیندار ہونے کے لیے آپ نے آدھا راستہ طے کر لیا اگر آپ نے نکاح کر لیا یعنی شیطان جس راستے سے گمراہ کرتا ہے آپ نے اس راستے کو بند کر دیا شیطان ہمارے قلب و نظر کو فاصل کرتا ہے جس راستے سے ہم نے تمام مادی تعلقات کی جڑ ہے نا نکاح اور شادی جو ہے سارے مادی تعلقات کی جڑ ہے سارے رشتے دنیا بھر کا اٹھمبا کھڑا ہو جاتا ہے نکاح کرتے ہی جچی کھپی خالہ داری آپ کا اڈمبا یا نہیں کتنا پورا جنکشن ہے یہ ساری ٹرینیں آگے یہیں ہی اسی جنکشن کے اوپر تو سارے رشتے اس سے پیدا ہوتے ہیں اور سارے کمانے دھمانے کے جھگڑے اور معاش کے جھگڑے سے پیدا ہوتے ہیں بیوی بی بچے اولاد اور سارا گھر بار سب کچھ اسی سے پیدا ہوتا ہے تو مادی تعلقات کا عنوان ہے نکاح اب اس کے بعد اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے آدھا وہ رہ گیا نا جذباتی اللہ اور بندے کا جو اپنے جذباتی تعلق ہے باقی آدھے میں اسے دیکھ لوں اور یہ تقل اللہ کے ذکل پریشان کہ آدھا ہمارے مادی تعلقات کو عنوان تو نکاح نے طے کر دیا اور باقی آدھا اللہ کے اور بندے کے درمیان کے جو دبت ہیں وہ باقی دین ہے آدھا دین وہ رہا اس میں تم اپنے آپ کو اللہ خدا اور ادھر سے وہ راستہ بند کرو جدھر سے شیطان تم کو ڈسٹرب کرے گا اور تمہارے نگاہ دل کو یعنی عورت جو ہے چونکہ ایک مرد کے مرد کے لیے شروع ہی سے وہ رہے ہوئے شیطان کا بہت بڑا جسمانہ کا ہتھیار رہی ہے جسمان کر رہی ہے عورت کے اوپر ذمہ داری تو نہیں ڈالی ہے اسلام نے لیکن عورت کو استعمال کیا یا کہیں فوج کو استعمال کیا ہے اس لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے जनाब शदान ने जो कारगुजारी दिखाई थी जन्नत में वो ये दिखाई थी कि उन्होंने कपड़े उतरवाए थे इन्हें इंसानी नफसियात के ऊपर पहला वार जो था वो फहश के रास्ते रुक किया क्योंकि सबसे कमजोर रख यही थी इंसान की और आदम की तो इसलिए निगाह को निश्चित ईमान इतनी अहमियत थी और आपने फरमाया कि जो आदमी नहीं करता उसका मेरे से कोई तालुम थी مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس چیز کو ناپسند کرتا ہے اور اس کو دینداری نہیں سمجھتا اور کہتا ہے واہ میاں یہ کیا دینداری ہوئی دینداری تو برہمچر ہے دینداری تو سنیاس لینا ہے دینداری تو رہبانیت ہے جیسے عیسائیوں میں جیسا نکائی نہیں کیا کبھی رستے دباگ کے کھڑے ہو گئے مینار کے اوپر اپنے آپ کو امانچاری روتی رہی نکاح کر لے بیٹا نکاح کر لے بیٹا انہوں نے گیا تو اٹھا اٹھا کے کو پھر رکھ لیتے تھے زخم دیکھ رزق اللہ نے یہاں پیدا کیا ہے تو کہاں جا رہا ہے جس میں اتنے بڑے ولی تھے لیکن ولی کہ عیسائیوں نے اسلام نے ولایت کے تو کو رد کیا اسلام نہیں مانا رہبا نہیں اسلام اسلام میں نہیں ہے یہ اسلام کے اندر زندگی سے بھاگنا نہیں ہے عربی میں راہب کہتے ہیں ڈر کو اور بھاگنے کو راہبم رغب و راہباشا بیٹھے ہیں میں نہیں تھے ایک عالمی نیند عالمی رہ رتے ہیں کسی چیز کو اچیو کرنے کو راہب کہتے ہیں ڈرنے کو بھاگنے کو تو رہبانیت دوسری سے بنا ہے زندگی سے بھاگنا نہیں ہے زندگی میں گھسنا ہے ہمارے یہاں رہبانیت نہیں ہے ہم ڈرتے نہیں ہیں زندگی سے امتحان سے بھاگتے نہیں ہے بے پشوک بچے نہیں پڑھتے ہیں امتحان میں بیٹھتے ہیں اور پاس ہوتے ہیں اسلام کے جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی سے بھاگتے ہیں اس لیے اس نے نکاح کرنے کو دین قرار دیا جہاں اور مذہبوں نے نکاح سے بھاگنے کو دین قرار دیا تو دین ہی اسلامی کی دین ہے اسلام کو لوگ مذہب کہتے ہیں اسلام مذہب نہیں ہے اسلام مذہب نہیں ہے اسلام دھرم نہیں ہے اسلام ایک کلچر ہے ایک ثقافت ہے ایک دین ہے زندگی گزارنے کا ایک ڈنگ ہے ایک وے آف لائف ہے اسلام کے لیے دھرم کا لفظ بہت چھوٹا ہے دھرم تو کچھ دو چار چیزیں نالیاں پھوڑ لیا چلاؤ دلا دو چار چاول بکھیل لیے دودھ بہا دیا ایسی چیزوں کو کے دھرم بن جاتا ہے اسلام چھوٹی چیز ہے. زندگی کے ہے جتنی بڑی زندگی ہے اتنا اس میں چیز باہر باہر نہیں ہے بس لوگ کہتے ہیں اسلام میں مذہب بھی اور سیاست بھی ہے میں اس کو بھی نہیں سم, صحیح نہیں کہ یہ, یہ لفظ جو ہے اسلام کی پوری لمبائی چوڑائی کو بتاتا نہیں ہے کہ اسلام میں مذہب بھی اور سیاست بھی ہے لوگ کیا کیا سمجھتے ہیں ہم اسلام کا خدا کر لیا دیکھیے مذہب میں تو ہو گیا آپ کا دھان پان ہو گیا یا کناریل پھوڑ لیا اور تلک لگا لیا اور چاول بہا لیا چلیے یہ تو مذہب ہو گیا گھرم ہو گیا اور سیاست یہ ہو گئی کہ آپ نے الیکشن لڑ لیا یہ کر لیا اور وہ کر لیا تو زندگی بس یہ تو چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا یا تو یا تو چاول بہا لیا یا پھر لکشن لڑ لیا باقی اور کچھ نہیں زندگی میں زندگی تو بہت بڑی چیز ہے وہ دھرم اور سیاست دونوں کو ملاؤ تو بھی اس سے بڑی چیز ہے زندگی تو اسلام جو ہے وہ زندگی کے برابر ہے زندگی کی ہر شے اس میں شامل کالی دھرم اور ساری سیاست تھوڑی زندگی کی ہر شے اس میں شامل ہر شے کو اور نکاح کو نسب دین قرار دے دیا کیونکہ تمام مادی تعلقات اور مادی رشتوں کا انمان بنتا ہے وہ اس دور میں تو بہت اور بھی زیادہ ضروری ہے آج تو عورت تمدُن کا عنوان نا ادب میں آرٹ میں کلچر میں فلم میں سنیما ہر جگہ جہاں دے کے عورت ہی عورت گھوم رہی ہے وہی ناچ رہی لگا رہی وہ سی بے کہانی گھوم رہی زندگی کا واحد مقصد یہ لگ رہا ہے دنیا میں کہ ایک عورت کو کر کے اسے شادی کر لو بس ایسا سارا ادب سارا کلچر سارا آرٹ ہر ایک ہمیں یہ, یہی پٹی پڑھا رہا ہے کہ دنیا میں مقصد کچھ اور ہے ہی نہیں بس یہ مقصد ہے یہ کل حال کر مقصد ہونے کے بعد پھر وہ پیدا ہوتی ہے کے ایسی حاصل سمجھے صاحب کہتے ہیں کہ وہ شادی سے پہلے ہماری بیوی بی بولتی تھی اور ہم سنتے تھے شادی کے بعد ہم بولنے لگے اور بیوی بی سننے لگی اب ہم دونوں بولتے ہیں اور سارا بچہ سنتا ہے تو جس کو وہ زندگی سمجھتے تھے جو ہمارا ادب اور کل, کلچر اور آرٹ گھماتا ہے وہ اس دور میں جب کہ عورت کو شیطان نے ایک بار پھر وہیں لا کے کھڑا کر دیا ہے یعنی اس کو تمدن کا عنوان بنا دیا ہے اور ہر چیز کا حاصل اسی کو بنا دیا اور اس کو اتنا برہنہ کر کے اتنا اٹریکٹو کر کے پیش کیا اس موجودہ دور نے کہ ساری چیز جو ہے ذہن سے اجھلو گے اور پھر افسات او میں یہ کہ اس کو ٹھوزو مارچنے میں دنگا کر کے پھر ٹھوزو اس کو مارجنے میں ہر آفس میں ہر جگہ ٹھوسو ٹھانسو تاکہ ہر جگہ بیرار روی پھیل جائے اور شیطان نے جو کارنامہ جنت پہ دکھایا تھا وہ ہر جگہ ہونے لگے یہ مقصد ہے وہاں پہ دہلی میں ہماری کو تھا دوست نے ایک چائے لگی کہ آپ عورت کو باندھ دیتے ہیں باندھ دینے کے بعد آدھی سوسائٹی کو باندھ دیتے ہیں اور کو باندھنے سے جو ہے پورا پروڈکشن کم ہو جاتا ہے سوسائٹی کا سوسائٹی بیکار ہو جاتی ہے عورت کو کھولئے چھیڑیے تاکہ پروڈکشن ڈبل ہو ہم جگہ کھول لیں گے تو باقی آدھی سوسائٹی بھی کام نہیں کرے وہ کرنے تو بندے دیجیے کم تھوڑا سا تو یہ اس دور میں تو یہ سارے چیزیں تھیں اس پس منظر میں واقع ایک ہوا جس میں جناب اعشدیقہ بھی الزام لگایا گیا منافقین نے بڑھ چڑھ کے اوپر کیا اور اس طرح سے کوشش کہ اسلام کے شراب کو اول ہی میں بجھا دیا جائے یہیں عبد اللہ نے وبئی وغیرہ کو بہت تکلیف تھی سادہ وزار... وہی پیش پیش بھی تھا بلکہ پچھلی آیت میں جو اللہ تعالی نے نام لیے بغیر اشارہ کیا ہے عبد اللہ نے ابئی کی طرف کیا ہے یہ جو فرمایا نا کہ لاتو فتح بغا یہ نرد ن تح تم اپنی کنیزوں کو بدکاری پہ مجبور نہ کرو کیونکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہے عورت اپنی فطر سے پاک دامن رہنا چاہتی ہے عورت گندی طبیعت کی نہیں ہوتی پاک دامن رہنا چاہتی وہ تو یہ عبداللہ بن ابئی کی کرنی دیتی جن سے وہ کمائی کراتا تھا اور ان کو مجبور کرتا تھا اور اس کو جو ہے پرانے کریم کی شرافت ہے وہ نام نہیں لیتا اور حضور صلی اللہ عبدالسلم جو ہے نام نہیں لیا کرتے تھے ماں بال اقوامی کیسے کرتا تھا اب لوگوں کو کیا ہو ہوگا ہمیشہ بغیر نام لیا فرمایا کرتے تھے کوئی بات کہانی ہوتی تھی تو آپ فرماتے تھے لوگوں کو کیا ہوگا حالانکہ کسی خاص آدمی آپ کو اشارہ کرنا ہوتا تو نام تو نہیں لیا ہے لیکن یہ جو ایجنٹ تھا اور رئیس المنافقین تھا اس, کو, اس کا اہارا کارنامہ تھا وہی وہ پرمینڈہ پھیلا رہا تھا اور مخلص مسلمانوں کو بھی مس گائڈ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس سے تو کافر اچھے اسے اس تو یہ اچھے وہ اچھے اور کوشش یہ تھی کہ بس یہیں اسلام کو کہانی کو یہاں ختم کر دو اس کی آڑ میں اس واقعے کی آڑ میں اتنا پرمپانڈا کرو کہ حضور اقدام جو ہے نفسیاتی طور سے کل ہو جائیں اور اسلام کی تحریک کہیں ختم ہو جائے یہ ہے پورا پس منظر آگے کی آیتوں جس میں آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختصر طور فرمایا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک عقیدہ ہے جو مسلمان کے دل کے اندر پرورش پا پاتا ہے اور اعمال جن کی ظاہری شکل و صورت خوبصورت ہوتی ہے جو اس عقیدے سے محروم ہو کے کیے جاتے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں جو تم دوسرے معاشرے کا حوالہ دے رہے ہو وہ کوئی عمل دنیا میں اسلام کے نزدیک عمل صالح ہے ہی نہیں جب تک اس کے پیچھے اللہ پر ایمان ایمن اسلحی اس معاشرہ کا لفظ میں اسلام کا نہیں مانتا یہ اسلحہ معاشرہ کمیٹی اور اسلحہ معاشرہ بنتی رہتی ہے نا اسلام کا لفظ نہیں ہے سماج سدھار سوسائٹی ان معاشروں میں سیکولر معاشروں میں ہوتی ہے سماج سدھار سیوا سمتیاں جن کے یہاں اللہ کا اس کا کوئی تصور نہیں ہے ہمارے یہاں سماج سدھار کا کوئی تصور ہے ہی نہیں اللہ پر ہی دوسرے آدمی اس شراب سے روک رہا ہے تو اس لیے روک رہا ہے کہ اس کا بجٹ خراب نہ ہو گھر کا یا اس کو پھیپھڑوں کو کینسر نہ ہو ہمارے یہاں اس کا نام ہمارے سالے نہیں ہے شراب سے اسٹر روکا جائے کہ اس سے ہمارا اللہ ناراض نہ ہو ہمارے یہاں یہ ہمارے سالے تو بظاہر دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ ہم بھی سماج سدھار کی اسکیم چلا رہے ہیں اور دوسرے بھی چلا رہے ہیں لیکن ہمارا گول ہے اللہ کو راضی کرنا ان کا گول ہے گھر کا بجٹ بچانا تاکہ اس حرام کے پیسے سے اور دوسرے کی کی جائے تو بڑا فرق پڑ جاتا ہے ہمارے معاشرہ اسلام کا لفظ نہیں ہے جس میں میں نے کیا دیا بڑ بڑے علماء چلا رہے ہیں سہما اور شیخ معاشرے کی اسکیم تو مرن ہر بات گڑبڑی کر دیتے ہیں وہ میں کسی اور دس میں آپ کو سمجھاؤں گا اس پوری بات کی تفصیل سے دلائل کے ساتھ اسلام کے لفظ نہیں ہے سہما شیخ تو یہ چیز جو ہے اسلام اللہ نے سمجھایا کہ ان عمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جو کتنے بھی خوبصورت لگیں یہ امال ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے یہ پوری بات ابھی آئے گی اس رکو میں اور اس کے بعد بتایا کہ اللہ تو جوہید اللہ پر کہ اس کائنات کو اللہ تعالی چلا رہا ہے اور اس کا تقوینی اور تشریح حاکیم وہی ہے ستارے بھی وہی چلاتا ہے ان کو بھی نظام وہی دیتا ہے تم کو بھی نظام وہی دے اس عقیدے کے اوپر مبنی جو سوسائٹی بنتی ہے اس کا نام ہے مسلم سوسائٹی اور اللہ تعالیٰ آج تمہارے پرمنڈوں کی زد میں آ کر تم سمجھتے ہوئے چراغ بجھ جائے گا ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے کہ یہ دین غالب اور سربلند ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس جماعت کو جس کو آج تم پر بینڈے کے زور سے دبانا چاہتے ہو کہ لافت فرمائے گا اور زمین کا حکمراہ بنائے گا یہ بات بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خطب المدرضہ کے طور پر کہہ دی ہے اور اس کے بعد رکو اس اگلے رکو سے, پھر یہی سے جوڑ, ہے کہ تو رکو پھر وہی سے اسے جوڑ گیا ہے جو بات چل رہی تھی پھر وہیں سے جوڑ دی گئی ہے بیچ میں ذرا رخ عبداللہ نبئی کی طرف کر لیا گیا اور اس کی پوری ٹیم کی طرف کر لیا گیا ہے یہ پورا اس کا پسند نظر ہے پر بیڈے میں نے ایک پورا ماحول بنایا تھا جتنی آسانی سے میں یہ بات کہا گیا ہوں اگر آپ پچاس تصویریں بھی پڑھتے ہیں تو شاید اس مسئلہ بھی ہی حال نہ کر پاتے ہمارے وہاں بیٹھے ہیں بتائیں گے اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنیے پورا ترجمہ ایک بار پھر سنیے اللہ نور سماواتی بولو یہاں سے تمیز شروع کی اللہ تعالیٰ نے اللہ تو زمین اور آسمان کا نور ہے لائٹ نہیں ہے اللہ تعالی کبھی آپ لائٹ سمجھیں نور کا مطلب وہ جو ایک لاکھ اسی ہزار میل فیسکن کی رفتار سے چلتی ہے کہ اللہ میں وہ لائٹ ہے لوگ لو لو لو لو یہ سمجھتے ہیں نا ایک چوکی ہے جس کا نام ہرش ہے اس کے کو اوپر ایک کرسی رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر لائٹ جل رہی ہے اس کا نام اللہ تعالیٰ ہے لوگوں کے دماغ میں یہ ہے نور کا مطلب لائٹ سمجھتے ہیں لوگ نور کا مطلب لائٹ ہے اس لیے جو کہہ دیا کہ حضور حسن کا مطلب نور تھے لہٰذا لائٹ تھے آپ لہذا لائٹ کا سایا نہیں ہوتا مذہبی سمجھا نور کا مطلب لوگ لائٹ سمجھتے ہیں کہ لائٹ قرآن کو اللہ نے نور کہا کہ اللہ اللہ یہ نور نادل کیا ہے جو اس نور کا نور تباہ نور لذیذ اس نور کا جو اتباع کریں گے وہ کامیاب ہوں گے کونش کی پڑ? کھا, پڑ رہا ہے تو اس کا ہایا کیوں تو اللہ تعالیٰ لائٹ لائٹ ہے یہ مطلب نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لائٹ ہے رضوب بلّہ جو رفتار سے چلتی ہے اور آنکھ سے ٹکراتی اور دماغ تک پہنچتی ہے اور بہو کی جو ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ لائٹ اللہ تعالیٰ لائٹ نہیں ہے یہ نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ اور آگے تو اللہ تعالیٰ اس بات خود کلیئر کر دیا ہے پھر اللہ تعال نور ہے پہلے اس کو سمجھیں کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے نور ہے کیوں یہ بات کہی گئی ہے یہاں کس چیز کی مثال ہے جو آگے اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جیسا آپ کہتے ہو نا وہ ہماری آنکھ کا تارہ ہے ایک, ایک, ایک جس کی کم از کم پانچ یا چھ ڈائمنشن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں دی اور آگے کی آیات میں اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کو اڈجسٹ کیا پانچ یا چھ ڈائمینشن بنتے ہیں اس لفظ نور کے جو آگے کی پانچ چھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا ہے جیسے ہی رہے گی آرٹ کرنے نکلتی ہے نا ویسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی جو آیات دیتا ہے جو لفظ بولتا ہے اس کی کرنے نکلتی ہیں ہر پہلو ہوتا ہے اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے ڈائمینشن دی ہیں لفظ نور کو اللہ تعالیٰ تو نور ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ ایک نور ہے ایک روشنی ہے ہماری آنکھ کا تارہ ہے وہ آپ, آپ کہتے نہیں اپنے بیٹے کو آپ کہتے ہیں یہ میری آنکھ کا نور ہے یہ میری آنکھوں کی روشنی ہے یہ قدرت و عین ہے یادو نے فرمایا نماز میری آنکھ کا نور ہے یا میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے یا آپ نے فرمایا ہے پہلا اد ڈائمیشن یہ کہ ہر مرد مومن کی آنکھ کا تارہ ہے اللہ اس لیے کہ ہم اس دنیا میں جب جیتے ہیں تو ہم ہر قدم پر اللہ کی مہربانی کا تصور پاتے ہیں اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہیں اپنے چار طرف ہم اس کی پروردگاری کو دیکھتے ہیں ہم اس کی مہربانی کو دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہمیں پال رہا ہے جیسے ہمیں تھپک تھپک کے سلا رہا ہے جسے ہر طرف ہمارے چاروں طرف با موجود ہے ہم ناک بند کر لیں تو اللہ کے پھولوں کی خوشبو ہمارے ناک میں گھسنی پھرتی آگ سے اس کے نظارے دیکھتے ہیں ہم کو آگ بھی بند کر لیں ناک بھی بند کر لیں تو اس کی ہوائیں چھوتی ہیں ہمارے جسم کو ہر طرف سے وہ محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر وہ پالتا ہے ہم کو کیسے مہربانی سے پالتا ہے آپ یہ دیکھیں بہت سارا پانی برسا دیتا ہم کو بھر بھر کے لے جاتے ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بوند بوند کر کے پانی برساتا ہے نندے پودے ٹوٹ نہ جائے ہر جڑ میں پانی پہنچ جائے ہر پو پل پہ ہر پتی میں پانی پہنچ جائے جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے ویسا کیوں دودھ پلاتا ہے وہ ساری کائنات کو پھر یہ کہ اسے زندہ ہی ہمیں رکھنا تھا کھاتے رہتے بھوس پیتے رہتے پانی رہتے زندہ یہ سینکڑوں قسم کے پھل کیوں دیے اس نے یہ ہزاروں قسم کے مزے کیوں دیے اس نے یہ خوشبوئیں کیوں بکھی رہی اس نے ہم ہر طرف ایک مہربان خدا کو موجود تھا اپنے جو شروع سے آخر تک ہمارا خیال رکھتا ہے ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم کتنے بے بس ہوتے ہیں ہم اپنے منہ پر اڑھی ہوئی بی, بیٹھی ہوئی کو بھی اڑا نہیں سکتے ہیں. پیدا کیا کریں گے اپنے لیے روزی ہے زمین کہاں سے کھودیں گے گڑا کہاں سے لائیں گے وہاں سے روزی کہاں سے ملے گی ہماری ماں ہم نے محبت سے چنتا دی ہے وہی وہ ہمارے لیے روزی پیدا کرتا ہے کہیں پڑتا ہم ये उसकी मेहरबानी मोहब्बत का सबूत नहीं है क्या शुरू में ही मिल जाता है जहाँ हम इतने कमजोर थे फिर हर वक्त भी हमारा ख्याल रखता है जो चीज़ चाहिए वह हमको देता है फिर आप कहा देता है हवा चाहिए हवा फ्री कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता पानी के लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता जहाँ चाहे मिलता है हमको लग्जरीज के लिए पेमेंट करते हैं वो हम अपने आप में नहीं पड़ती है उसके लिए लेकिन निकलता है वो भी सबकी जमीन से जो भी हम आखिर करते हैं थोड़ा हाथ का जरूर पड़ते हैं हमको देता हर चेक پوری ربوبیت اس کی رحمت مہربانی جیسے کوئی ادا حران ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ یہ مہربانی ہمیں اللہ کا احساس دیتی ہے خدا کا اس لیے اسلام اس بات کو نہیں مانتا کہ خدا جو ہے وہ ڈر سے پیدا ہوتا ہے آج کل کی نفسیات کے ماہرین ہیں یا فرائیڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا خوف سے پیدا ہوتا ہے ڈر سے پیدا ہوتا ہے بادل کرکا زور سے ہاتھ جوڑ دیے آگ بڑکی ہاتھ جوڑ دیے سانپ پر بھرا ہے ہاتھ جوڑ دیے پھر ڈر سے پیدا ہوئے شیر اڑ ہے جوڑ دیے وہ کہتے ہیں مذہب ڈر سے پیدا ہوتا ہے دھرم ڈر سے دیگر مذاہب سے ڈر سے پیدا ہوتے ہوں گے کالی ماتا کو پوجنے والے کالی دیوی سے ڈرنے والے لال زبان سے ڈرنے والے وہ ڈر سے پیدا ہوتے ہوں گے لیکن ہمارا جو قرآن کریم ہے وہ شروع اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربانی رہایت نے بات الحمدللہ للہ بالعالمین ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کو پالتا ہے ہم مہربانی اور پالنے کے احساس سے مذہب پیدا ہوتا ہے ہم ایک مہربان محبت کرنے والے خدا کا تصور پاتے ہیں جو شروع سے آخر تک ہم کو پالتا ہے اس لیے وہ ہم سب کی لیے ہماری آنکھوں کا نور ہے وہ اسماواد اس بلاؤ وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے پہلی بات تو یہ کہیے اللہ تعالیٰ ایک ڈائمینشن اس کا یہ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مایوسی کے ہر اندھیرے میں ہمارے لیے امید کی روشنی جب کوئی ہمارے آنسو پوچھنے والا نہیں ہوتا اور جب کوئی ہمارے سینے کو تھپکنے والا نہیں ڈوب رہے ہوتے ہیں ہم تو ہمارے ہاتھ پر ہمارے آنسو کو پوچھتا ہے ہماری دعائیں سنتا ہے کہیں سے کوئی آنس نہیں ہوتی وہ ہماری آنسوتا ہے وہ امید ہر اندھیرے میں یہ لفظ میں یہ تعبیر کوئی بھی میں اپنے آپ نہیں کر رہا ہوں یہ سب یہ میں نے وہ امید کا چراغ نور ہے اس کو تو خود نور نے کہا تائف میں آپ کو یاد ہوگا جب تائف لوگ آپ کو مار رہے تھے پتھر اور آپ کے ٹکنوں پر آپ زخمی کیے اور آپ کے گٹنے توڑ دیے اور آپ کے نالے نے مبارک خون سے بھر گئے تو آپ نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے کیا دعا مانگی نوری اشد اللہ علم یقین غذب کا فلاح ابائی اللہ میں تیرے اس نور کے دوپہر جس سے ہر اندھیرا دور ہو جاتا صرف تو اللہ نے کہا کہ اللہ حضور نے فرمایا کہ اے اللہ میں تیرے اس نور کے تو ہے جس سے ہر اندھیرا دور ہو جاتا ہے تیری پناہ مانتا بنوری وجیک لذی تو لفظ نور کو حضور کس معنی میں بولنا ہے تو امید کا چراغ ہے اللہ میرے لیے تو ہی امید کا اس اندھیرے میں امید کا روشن چراغ ہے تو میرے لیے یہ جی حضور سب نے اس معنی میں بولا اب میں یو جیب المست بتاؤ کون ہے وہ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے جو اندھیرے میں تمہارے لیے چراغ بنتا ہے کون ہے وہ, وہ کون ہے جب تم تمہاری دعائیں کوئی نہیں سنتا جب آپ کی تم مانگتے ہو تو وہ تمہاری دعا سنتا ہے اما یہ جیب المستر وہ کون تمہارے اندھیرے دور کرتا ہے کون ہے وہ واللہ تعالی ہے تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر اندھیرے میں ہمارے لیے ایک چراغ ہے امید کا جب کوئی ہمارے لیے آس نہیں ہوتا تو وہ ہمارے لیے آس ہوتا ہے وہ ہے نور اس کے علاوہ زمین آسمان میں کوئی اجالا نہیں ہے ہمارے لیے کوئی چراغ نہیں ہے کوئی سہارا نہیں ہے کوئی آسرا نہیں ہے. ایک دوسرا یہ دوسرا ڈائمینشن ہوا جگہ جگہ میں تفصیل میں جانا چاہتا اس کے بہت کثر سے استعمال کیا گیا حضرت نے خود بھی اپنے لیے فرمایا کہ اللہ تو مجھے بھی ایسا ہی اجالا بنا دے اللہ مجال فی اور نورا ہو رہا نورا فجر کے باپ دعا مانگتے تھے اللہ میرے ہاتھوں کو میرے آنکھ کو میرے ایک ایک کر کے دعا مانگتے تھے اور اس دعا کو تمام اولیاء کرام نے بھی مانگا اور اسی دعا کو جو ہے تمام سلحا نے مانگا اور ہمیں بھی مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اور ظاہر ہے دعا اس لیے مانگی جاتی ہے کہ اللہ اس کو قبول فرمائے ہم دوسروں کے لیے چراغ بنے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا چونکہ حضور مانگتے تھے لہذا آپ کا سارا غائب ہو گیا تو میرا کیوں نہیں غائب ہو میں بھی تو مانگ رہا ہوں وہ دعا سارے امبیا نے سارے اولیا نے گرام نے سب نے مانگی بھائی وہ دعا تو سبھی مانگ رہے ہیں وہ دعا کیا کسی کو قبول نہیں ہو رہی تو کیوں مانگ رہے ہیں جب معلوم کو قبول نہیں ہو رہی نا اور کیوں حضور نے کہا کہ مانگ کامن سینس کو چیز ہوتی ہے اب اس کے بعد دوسرا تو ڈائمینشن یہ ہوا تیسرا کیا ہے اللہ تعالی اس کائنات کی رونق ہے روشن ہے وہ اس کائنات کی روشنی ہے وہ ساری کائنات میں جو باہر تم کو دکھائی دیتی ہے پھول کھل رہے ہیں خوشبو بکھر رہی ہے یہ نکل رہی ہے یہ صبح نکل رہی ہے شام ہو رہی ہے یہ ساری کائنات کی روشنی ہے وہ رونق اور بہار ہے وہ لہذا جب وہ بہار اور رونق ہے ساری کائنات کی تو ظاہر ہے کہ اس کا دیا ہوا دین یا اس کی تعلیمات اس کائنات میں دھول نہیں اڑا سکتی کبھی بھی اگر اس نے چمکتے ہوئے ستارے پیدا کیے ہیں روشن سورج پیدا کیا ہے اور کھلتے ہوئے پھول پیدا کیے ہیں اجالا دیا ہے صبح کا اجالا دیا ہے شام کی شفق بھی ہے تو ایسا خدا جس نے اس کائنات کو باہر سے بھر دیا ہے اس کا دیا و دین اس دنیا کو خاک اور دھول سے بھر دے گا وہ تو باہر ہے اس کائنات کی وہ تو نور ہے کائنات کا اسی لیے اللہ تعالی کا دین جو ہے رحبانیت کو پسند نہیں کرتا اس لیے وہ شادی بیاہ کو دین کہتا ہے کیونکہ اگر یہ رہبانیت ہو کہ ہم تو شادی نہیں کریں گے اب پوجا کریں گے بیٹھ کے تو سڑک میں جھاڑو کون لگائے گا تم تو بیٹھ کے جو ہے گھنٹی بجا رہے ہو اور تم تو دن بھر جو ہے جب رہے اور یہاں پہ سڑک پہ کسی اور سے لگواؤ گے جھاڑو یا دھول اڑے گی اور سڑک کون بنائے گا میں نے ایک بار کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر قدم کے اوپر دسنے کی ملے گی مسجد میں جائیں گے لیکن یہ ہے کہ یہ سڑک شیطان بنائے گا یہ آپ نہیں بنائیں گے کائنات کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہمارے پر نہیں ہے ہمارے پر عبادت کرنے کی ذمہ داری ہے سنبھالے گا شیطان اور اس کی سڑک پہ چل کر ہر قدم پہ دسنے کی کمائیں گے ہم اور شیتان کے کوئی شیئر نہیں لگے گا اسلام نے یہ تصور نہیں دیا اسلام نے کہا اگر اللہ کائنات کی باہر ہے تو اس کا دین بھی کائنات کی باہر ہے اس لیے اس نے ہم کو خلیفہ بنایا ہے اس کائنات اس خالر املائی کے انہیں جائل الفراؤدی خلیفہ میں تم کو میں ہمارے دین کا کانسیپٹ یہ ہے کہ تم خلیفہ ہو اس کائنات کے یعنی اس کو چلانا تمہاری ذمہ داری ہے یہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہے یہ نہیں ہے کہ تم جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ مسجد بنائے شیطان اور تعالیٰ اس میں لگائے شیطان اور تم شیطان سے بھائی صاحب اللہ تعالیٰ کر دیجیے مجھے نماز پڑھنی ہے شیطان کی مرضیات تو اللہ کھولیں شہدان کی مرضیات نہ کھولیں یہ نہیں ہے اللہ کے دین کے کانسیپٹ بالکل بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں میں کچھ نہ کروں سب کچھ اللہ تعالیٰ کرے یہ بھی نہیں ہے اللہ نے کہا نماز پڑھو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں وضو کروں میں پانی بھروں میں کپڑے دھو اپنے یہ مطلب تھوڑی کہ اللہ میں کپڑے بھی دھوئے آپ کے اللہ میں وضو بھی کرایا آپ کو اللہ میں منہ بھی دھلائے آپ کو پھر فریشو جگائے جا کو میرے پیارے بندے کو مسجد میں پھینک یہ مطلب نہیں ہے اس کا یعنی حکم کو دیتا ہے تو اس کے لیے وسائل کی اسباب اور فراہمی آپ کے ذمے ہے اس کو آپ کریں خدا کو اس تصور کے ساتھ مانتے سب ہیں <t> کہتے سب ہیں کہ ہم بھی خدا کو مانتے ہیں لیکن اس تصور کے ساتھ نہیں مانتے کائنات کی باہر ہے وہ اور دنیا کی رونق ہے وہ اس تصور کے ساتھ نہیں مانتے بلکہ وہ کالی مائی اور چڑیل اور شیر اور داتا اس رو مانتے ہیں اور کہاں سے باہر ہے اور پھر اسے پوجے جاؤ اور دنیا میں دھوڑے جائے رحبانیت تو اس, اس کو تو اس طرح سے جو یہ ایک جملہ چلنے نکلا ہے آج کل کیا ری بھائی سب ایک ہی ہے اور سب راستے ایک ہی منزل کو جاتے ہیں اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں سب ایک سارے مذہب کی اصل ایک ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں سچائی ہے اس بات میں تھوڑی سی لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت پوائنٹ کی جس طرح بھی چاہے غالب صاحب یا کوئی صاحب ہوں آپ سے اگر یہ بات کہیں تو ایک بات سمجھ لیں بے شک قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے وحدت دین کی بات کہی گئی ہے قرآن میں چل مین صاحب علیہ سب کا دین ایک ہی ہے قرآن میں کہا گیا اس بات کو ہم نے جو ہے ہر ایک کو الگ الگ شریف بنا دے لیکن سب کی ایک ہی ہے قرآن میں کہا گیا اس بات کو اس میں کوئی قرآن سے الگ بات نہیں ہے لیکن قرآن میں وہدتے دین کی بات کہی گئی ہے وحدت ادیا کی بات نہیں کہی گئی ہے یوں سمجھیے کہ سارے دین اپنی ابتدا میں تو ایک ہیں لیکن انتہا میں الگ الگ ہیں مثال کے طور پر سمبل سے آپ گئے کانپور اور ایک صاحب گئے سمبل سے بمبئی اب دونوں کہ ہم دونوں ایک ہیں تو آپ بھی سمبل سے آئے میں بھی سے آیا ہوں بھائی آپ کانپور بڑھے میں بڑھوائے ایک کہاں ہیں شروع آپ کا سفر ایک جگہ سے ہوا تھا بے شک لیکن جب جیسے جیسے اس کا ڈائیورژن بڑھتا چلا گیا فاصلے بڑھتے گئے اور اتنا بڑا ہو گیا کہ ایک کانپور میں اور ایک بمبئی میں اب آپ اپنے آپ کو ایک نہیں کہہ سکتے ابتدا میں آپ ایک تھے لیکن انتہا میں ایک نہیں ہے آپ انتہا میں فرق ہو گیا آپ تو اس لیے خدا کو کے ساتھ نہیں کوئی یہ تیسرا رش چوتھا یہ ہوا کہ اللہ تعالی اس کائنات کا علم کو یعنی علم حقیقی جو ہے یعنی وہ جہالت کی ہر راہ میں چراغ ہے ایک اللہ تعالی جو ہے چراغ ہدایت ہے نور ہدایت ہے اللہ تعالی وہ علم حقیقی اسی کے پاس ہے وہ کائنات کا نور ہے وہ آپ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں آپ کے فلسفہ الجھتے چلے جاتے ہیں آپ جو ہے حقیقت کا سراغ نہیں پاتے جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور ہدایت نہ لیں اصل نور وہاں سے ملتا ہے اصل روشنی وہاں سے ملتی ہے ورنہ جہالت کے اندھیرے آپ کو ڈبو دیتے ہیں ان سارے الفاظوں کے لیے جتنی فاؤنڈیشن ہیں وہ ان ساری آیتوں میں ہیں جو آگے میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے سب کے لیے ان آیتوں میں بنیادیں موجود ہیں اس کے اندر اسٹارٹرس موجود ہیں ان ساری آگے کی آیتوں میں اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے اس کو سمجھیے ان سب چیزوں کو سمجھنے کے بعد یہ کہ نور کا جو اصل بنیادی اساسی مفہوم ہوتا ہے نا ہم روشنی کا بھی جو مفہوم لیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے دیگر چیزیں ظاہر ہوں اور وہ خود اپنے آپ ظاہر ہو یعنی ہم ویسے اسکالرشپ کو دیکھ رہے ہیں اس کی روشنی میں لیکن اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے آپ ظاہر ہے لیکن اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے تو اس معنی میں خدا جو ہے نور ظہور بھی ہے کہ وہ اپنے آپ ظاہر ہے لیکن دیگر چیزیں اس کی وجہ سے ظاہر ہے ساری چیزیں اس کی وجہ سے ظاہر ہیں. کوئی بھی استفاع جو ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں وہ اپنے اساسی مفہوم کے اعتبار سے ہوتی ہے اس کے, اس کے اعتبار سے نہیں ہوتی مثلا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ اس کی ایسی آنکھ ہے یہ کان ہے تو ایسا نہیں اس کا ایسا کان ہے یوں گول گول سا چکر کھایا ہوا یہ مطلب نہیں ہوتا یہ ہاتھ ہے تو یہ پانچ انگلی والا ہاتھ نہیں ہے اس کا یعنی اللہ تعالی کی سما ہے بسر ہے وہ اس کی اپنی ذات کے مطابق اس کی شان کے مطابق کیا ہے وہ اساسی مفہوم کے اعتبار سے کہ جیسے ہم دیکھ کر چیز کو پہچان لیتے ہیں یا سن کے پہچان لیتے ہیں ویسا اللہ کے پاس یہ علم مکمل شکل میں موجود ہے لیکن آنکھ اور کان کا وہ مطلب نہیں ہے ایسی نور کا بھی وہ مطلب نہیں کہ ہم لائٹ کر لیتے ہیں اس کا اساسی مفہوم صرف یہ ہے کہ ایک چیز جو اپنے آپ ظاہر ہے اور دوسری چیز دو ظاہر کرتی ہے وہ اللہ تعالی ہے تو وہ کائنات کا نور ہے اور آگے اللہ نے خود فرما دیا کہ مراد اس سے وہی نور مارفت جو ایک بندے مومن کے دل میں ہوتا ہے مسل نور ہی اب یہاں سے ایک مسلمان کے دل کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور منافقین کے مقابلے میں جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ نور یہ نور ظہور یہ نور معرفت یہ نور حسن نور جمال اللہ جمیل حب الجمال یہ, یہ, یہ نور جو اللہ کا یہ روشنی اس کا وہ دین جس نے تمہیں خلیفہ بنایا یہ پورا عقیدہ جو مل کے بنتا ہے اس سے پورا ایک نیا کردار وجود میں آتا ہے ایک نیا عمل وجود میں آتا ہے جب یہ عقیدہ بن جاتا ہے تو ایک نئی طرح کی سوسائٹی بنتی ہے اللہ پر ایمان یا اللہ جو ہے کوئی ایک لفظ نہیں ہے اللہ کوئی پکار نہیں ہے اللہ جو ہے ایک جذبہ ہے ایک دھڑکن ہے زندگی کے امال کو چلانے کے لیے اور ایک نیا رشتہ ہے یہ زندگی میں ایک نیا با... یعنی سمجھے ایک نئی بائنڈنگ ہے میں اپنے اوپر ذمہ داریاں لیتا ہوں اپنے آپ اور اس کے بعد جو ہے کچھ بھی ہو کیسے بھی حالات ہوں مجھے اللہ کو کہ اس وابستگی کو نبھانا ہے حالات میں کیا اچھے ہوں یا برے دکھ مجھے اس کو نبھانا ہے حالات سے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا میں جو ہے شیر ہیں چیتے ہیں لیکن ہرن بھی گھومتے ہیں جنگلوں میں بعض ہیں شکرے ہیں مگر چڑیاں بھی اڑتی ہیں حالات کچھ بھی ہوں مجھے اللہ سے وفادار رہنا ہے اس کے اوپر اور اللہ کو مجھے نور کائنات بنانا ہے سماج کا نور بنانا ہے اس کی تعلیمات کے ذریعے دنیا کی اس خلافت کو سنبھالنا ہے اسی سے علم حقیقی لے کر کے مجھے دنیا کی تعمیر کرنا ہے چونکہ وہی میرا نور ہے وہی میرے دل کا اجالا ہے مایوسی کے اندھیرے میں مجھے اسی سے آس رکھنی ہے اور اسی سے دعا مانگنا ہے وہی میری طاقت ہے وہی میری روشنی ہے وہی میرے جہالت کے اندھیروں میں میرے لیے چراغ ہے وہی مایوسی کے اندھیروں میں میرے لیے امید کا چراغ ہے یہ سب جو توحید جس کو کہتے ہیں مختصر لفظوں میں یہ عقیدہ توحید ایک نئی سوسائٹی کو وجود ملاتا ہے یہ سوسائٹی جس کو اللہ نے آگے تشریح کی اسی کو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ میں ایک روز دنیا میں اسی کو غالب کروں گا امن کم وحم الحات اس بنیاد پر ان اصولوں پر جو سوسائٹی بنے گی یہ منافقین یہ غفار یہ اسلام دشمن جو ساری سازشیں کرتے ہیں یہ ناکام ہوں گے اور یہ غالب و ہو سربلند ہوگا یہ ان کو جواب ہے اس بات کا کیونکہ شیطان اس دنیا میں اس چیلنج کے ساتھ آیا تھا کہ یہ انسان خلیفہ بننے کے قابل نہیں ہے اے اللہ تو مجھے خلیفہ بنا اور میں نے کہا تھا کہ نہیں میں اس کے لئے نور علم ہوں میں اس کے لئے نور خلافت ہوں یہ آدمی جائے گا اور خلیفہ بنے گا اور دنیا کو کنٹرول کرے گا اور سنبھالے گا میرے حکام کے مطابق معاشرت کو بھی چلائے گا سیاست اور سماج کو بھی چلائے گا ہر چیز کو چلائے گا میں نے یہ چیلنج دیا تھا شیتان کو اور اس چیلنج کے ساتھ عالم کو میں نے یہاں بھیجا تھا اب جب یہ میرے اور شیطان کے درمیان چیلنج ہے تو یہ چیلنج کبھی میری شکست پر ختم نہیں ہو سکتا کبھی بھی ورنہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے احکامات کے مطابق معاشرت نہیں چلائی جا سکتی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شیدان نے اللہ کے سامنے جو دعویٰ کیا تھا وہ سچ تھا واقعی انسان اس قابل نہیں تھا اس کا یہ مطلب ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا میں وعدہ کرتا ہوں کہ بل آخر یہی اصول کامیاب ہوں گے اور اس کے اوپر سوسائٹی بنے گی کیونکہ اس پر میری جیت میرے دعوے کی جیت اسی پر منحصر ہے یہ بات اللہ تعالیٰ چیز اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان یہ امید کا چراغ جس کے دل میں آ جاتا ہے جس بندے وومین کے دل میں آ جاتا ہے پھر وہ ایک نئی سوسائٹی بناتا ہے مسالو نوری ہی اس روشنی کی مثال یعنی وہ خود نور نہیں ہے نوری ہی جب اضافت ضمیر مل گئی اس کی روشنی کی مثال کمش کادن فیا مصباح جیسے ایک تاک ہو اس میں ایک چراغ المضباح فی زجاجہ اور وہ چراغ ایک فانوس میں یہ تاق کیا ہے یہ چراغ کیا ہے یہ فانوس کیا ہے روشنی تو وہ ہے جو اللہ کا فیضان وہ امید کا اجالا وہ علم حقیقی وہ سچمہ جیسا ہم لیتے ہیں وہ نور ہدایت وہ امید کا چراغ روشنی تو وہ ہے لیکن یہ کہاں آ رہی ہے یہ اس دل میں آ رہی ہے یہ تاق ہے جسم ہمارا ایک مرد مومن کا جسم اور یہ فانوس ہے اس کا دل شیشے کا وہ دل جو صاف ستھرا اور بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے اور اس کے اندر اللہ کی یہ روشنی رہتی ہے اسی دل کی پوری شخصیت میں اجالا پھیلتا ہے اللہ اس کے جسم کا اس کے وجود کا چراغ ہے اس چراغ کو اپنے بیچوں بیچ جلا رکھا ہے اس نے جیسے ہم اپنے کمرے میں کوئی چراغ جلاتے ہیں تاکہ پورے کمرے میں اجالا دیں تاکہ اسے دہلیز پہ یہ کونے میں نہیں جلاتے اسے بیچ میں جلاتے ہیں ویسے یہ چراغ جو مندے مومن کے وجود میں اس کے بیچ میں اس کے قلب میں جلتا ہے یہ اس کے پورے وجود کو روشن دیتا ہے گمش کاتن جیسے تاخ ہو فیاہ مصباح اس میں ایک فانوس ہو اور اس فانوس میں یہ چراغ روشن ہے اللہ کا یہ نور اس میں, اس میں آتا ہے یہ نور کیسے آتا ہے اس میں بالکل ایسے آتا ہے اللہ تو جو ہے ظاہر ہے کہ لاہ محدود ہے اور میرا قلم محدود ہے اس میں کیسے آ جائے گا یہ نور لیکن وہ حدیث احمد کی حدیث حضور نشاد فرمایا کہ وسعانی وساانی قلب و ابد زمین و آسمان میں میں نہیں سما سکتا مگر میں بندے مومن کے دل میں سما جاتا ہوں کیسے جیسے ایک آفتاب جو زمین سے تیرہ ہزار گنا بڑا ہے لیکن آپ کے چھوٹے سے پیالے میں سما جاتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں پیالے میں پانی ڈال کر تو اس میں پورا سما جاتا ہے اس کا ریفلیکشن اس کی شوائیں آپ اس میں سما جاتی ہیں ویسے وہ نور معرفت اور امید کا وہ چراغ پوری کائنات میں اپنے وجود کے اعتبار سے سما نہیں سکتا ہے پر وہ ہمارے دل میں سما جاتا ہے روشنی بن کر چراغ بن کر شوا بن کر امید کا جالا بن کر ماں وسانی لڑا نے اچھا فرمایا تو اب اس مثال کو سمجھیں اور اس کی روشنی میں جو اسلامیم کے بارے میں لانے دی مسلم کا مسلح نہ میں نے تو ایک چراغ جلایا لیکن اس چراغ کی روشنی جب پھیلتی ہے تو منافقوں کی آنکھ کی روشنی چلی جاتی ہے ظلمات اللہ سرون اور پھر اس چراغ میں ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا چراغ کی روشنی کے لیے بھی تو ضروری ہے کہ آپ کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوں اس کو آپ کے اندر بج چاہیے اس کو قبول کرنے کی صلاحیت آپ کے دل میں اگر اللہ کے نور کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور دل ایک پتھر کا ٹکڑا ہے یا پالیتھن میں لپٹا ہوا کوئی ڈیلا ہے تو اس میں تو اللہ کے نور ریفلیکٹ نہیں ہو سکتا اس کو شفاف ہونا چاہیے شیشے کی طرح حادث بھی خطیت تو اللہ نے فرمایا جو گناہ کرتے ہیں ان کے دل جو ہے کالے پالیتھن میں لپٹ جاتا ہے غورشاد فرمایا کہ کالا دھبہ لگتا ہے دل پر جب تتن سودا ابو پھلتے پھلتے پورے دل کو جو ہے غلاف میں لپٹ جاتا ہے قلو قلو غل لپٹ بنا دیتا ہے اس کا وہ لپٹ جاتا ہے اس میں پھر اللہ کا نور نہیں جاتا اس کے لیے چاہیے شفاف دل شیشے کی طرح یہ دل جو شفاف ہے جس میں اللہ کا نور ریفलेक्ट ہوتا ہے اور مشکات ہے وجود مومن کمشکاتن اس کے روشنی کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی تاق جس میں ایک فانوس ہے اور اس فانوس نے وہ چراغ روشن فی ہا فضبا کو تو اور وہ فانوس جو ستارے کی طرح جگمگ جگمگ کر رہا اس میں کوئی اندھیرا نہیں گناہ کا کسی چیز کا یوں قدوم شجرتی مبارکت جو زیتون کے تیل سے روشن ہے یعنی لا ولا ہے. زیتون کا وہ پیڑ جو شفیع غربی نہ ہو یعنی جس میں مشرق مغرب دونوں سہای پڑتے ہوں اس کا تیل بہت ہی زیادہ اتنا ہوتا ہے کہ اگر آپ نہ بھی جلائیں تو لگتا ہے یہ روشن میں اتنا ہے اتنا شفاف ہوتا ہے یقا تو یوزی ہو بولے کم سے سونار ایسا لگتا ہے اس کا تیل کہ جیسے جل اٹھے گا حالانکہ ابھی دی سلائی دکھائی بھی نہیں آپ نے اس کو تو ایسی مرد مومن کا دل وہ شفاف دل ہوتا ہے دل حدل لمۃ کہ اگر اللہ کی وہی بھی نہ آتی اور رسول بھی نہ آتے تو پھر بھی وہ اللہ کی اس ہدایت کو پا لیتا ایسا لگتا ہے کہ پا لیتا جس جو جوش نے کہا نا ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کا تو مرد مومن کا دل وہ ہے کہ اس کا دل اپنے آپ روشن ہے اللہ نے شاہ فرمایا کہ گل مول یورت الفطرت اسلامیہ ہر مسلمان کا دل جو ہوتا ہے اسلام کی فطرت پر یعنی ہر انسان کا دل اسلام کی فضرت پر پیدا ہوتا ہے دل شفاف ہے دل پاک ہے اگر نہ بھی اترے وہی اور وہ تو اس کا دل جو ہے اللہ کے اس نور کو جذب کرنے کو گویا کہ تیار ہے ایسا لگتا ہے اور اگر آگ دکھا دی تو کیا کہنا پھر تو روشن ہوئی رو سنا اور یہ آگ کون سی ہے یہ وہی آگے لانے فرمایا ہے. حضور رشاد فرمایا کہ میں نے تو ایک چراغ دلایا فرمایا ان نما مسلی کا مسالی تو لذیذ میں کسی نے ایک چراغ جلایا ہو کچھ لوگ اس سے روشنی پاتے ہیں اور کچھ پتنگ اس میں جل جاتے ہیں روشنی بھی دیتا ہے چراغ اور جلاتا بھی ہے چراغ تو نے مثال دی اپنی اور اسی کو قرآن کریم کے پہلے پارے میں مثال دی گئی منافقین کی مثال دی گئی ان کا مثال, ان کی مثال تو ایسی ہے کہ اللہ نے جلایا تھا چراغ روشنی کے لیے کہ ان کو روشنی ملے فلما ماحول لیکن جب سارا ماحول روشن ہو رو گیا اس روشنی سے تو ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ظاہر اللہ تو یہاں اس مثال میں گویا جو اللہ نے کن... یعنی... کنسٹرکٹ... وہ کیا ہے وہ قلب مومن کو کیا کہ اس کی اس روشنی اس اجالا اس معرفت کی مثال ایسی ہے کمش کاتن جیسے ایک طاق جس کو آپ مسلمان کا وجود کہیے فیا مصباح اس میں وہ چراغ ہے اور وہ چراغ ایک کے فانوس میں ہے یعنی ایک قلب شفاف میں ہے مصباح فی اور وہ قلب شفاف چمکتا ہوا ستارے کی طرح ہے جس میں کینا بخت یا گناہ کی کوئی دھبا نہیں ہے یوں قدوم میں شجرتی مبارک دیتون راشرقی والا غربیہ ایسا چراغ جو زیتون کے تیل سے روشن کیا گیا ہو ایک مثال کو وضاحت واضح کرنے کے لیے جو نشلقی ہے نہ ہے یعنی دونوں طرف کی دھوپ لیتا ہے اور جس کا تیل روشن ہے یا قادوز ایتوها یزیو ولو لم تمسا اس کا نور اس کا دل اپنے اپ روشن ہے یعنی دل اپنے آپ روشن ہے حالانکہ ابھی آگ دکھائی بھی نہ ہو اور جب آگ دکھا دی دیا سلائی لگادی تو اور بھی روشن ہو گیا ہے علی نور پہلے روشن تھا ایک روشنی اور مل گئی اس کو نور یہاں دلّہ نوری شاہ اور اللہ اپنی اس نور روشنی سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو معلومہ کہ روشنی جسے ہدایت دی گئی وہ نور ہدایت ہے میں نے کہا نا جتنی میں تشبیہات دی اس کا پورا فاؤنڈیشن اور سٹارٹرز اس تشبیہ کے اندر آگے موجود ہیں بھائی عظیب اللہ اور اللہ تعالی مثال یہ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ پوری صورتحال کو سمجھ جائیں کوئی حاصل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان جب دل کا چراغ بنتا ہے تب وہ معاشر وجود میں آتا ہے جو حقیقی طور سے ممن معاشرہ ہوتا ہے تب وہ وجود, تب وہ وجود میں آتا ہے اور منافق جو اس سے سرف نظر کرتے اس حقیقے سے سرف نظر کر کے جو محض اپنے اعمال کا دکھاوا کرتے ہیں تو آگے نے فرمایا گسرآبی بکی آتی ہیں سب زمان یہ تو چمکتی ہوئی ریت جو دور سے پانی لگتی ہے حقیقت میں پیاس نہیں میں جاتی وہ وہ نیکی نہیں ہوتی آپ نے اپنے اشتہار میں جب پر پر بادی اخبار کے اندر دس ہزار روپئے کے اشتہار کوئی بھی نہیں گا یہ نیک عمل ہے بہت نیک عمل کیا تھا اخبار میں نام کا کوئی مان لے گا کوئی نہیں دنیا میں لوگ جتنے بھی نیک عمل اللہ کو چھوڑ کے کرتے ہیں کنواں بنوا دیا سرائے بنوا دیا ہے کچھ بھی کر دیا بہت بڑا ڈونیشن دے دیا وہ بھی تو اشتہاری ہوتے ہیں اخبار میں چھپا اور کیا ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے ہوتے ہیں وہ نیک کام کہاں ہوئے نیک کام تو وہ ہے جو اپنے لیے کسی غرض نہ ہو کر کے اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا اور یوں جو نیک کام دنیا ان کو نیک کاموں میں گنتی ہے کہ صاحب انہوں نے تو اتنا دان پن کر دیا انہوں نے تو اتنے کو کر دیا اتوں کو, کر دیا, کو کر دیا وہ صرف اپنے لیے پبلسٹی ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اپنے ذات کے پروپینڈ کے لیے جیسے الیکشن میں لاکھوں لوگ اٹھاتے ہیں جیسے سگریٹ والے سگریٹ کے اشتہار ہزاروں روپے منواتے نیمن سائن لگاتے ہیں ویسا اشتہار ہے وہ نیک عمل نہیں ہے اس کو نیک عمل نہیں کہتے اس تصویر اس کو اس مثال کو میں تفصیل سے انشاءاللہ شاء اگلے ہفتے آپ کو سمجھاؤں گا اللهم <سؤال> صل على محمد وسلم